الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بعد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورقة بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق عليه إياها فر الله كرسول صلى الله عليه وسلم ایک جنس کی چیزوں کو خرید و فروخت سے اضافے کے ساتھ منع فرمایا ہے دو شرطیں ہیں ایک اضافے کے ساتھ منع فرمایا ہے اور ایک یہ کہ ادھار اور نقد سے منع فرمایا ہے کہ ایک چیز ادھار ہو اور ایک چیز نقد ہو اس سے منع فرمایا جیسا کہ اب اسد خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ بیچو سونے کو سونے سے مگر برابر سرابر دو سونے ہیں ان کو نہ بیچو مگر برابر سرابر اور ساتھ ہی ساتھ دوسری حدیثوں میں اور ایک قید اور بھی ہے وہ کیا ہے سوا ام بے ان کے ساتھ ساتھ یدم بے یدم ہاتھو ہاتھ یعنی نقد معاملہ ہو تو اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ ولا تو شف با بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو یعنی کم زیادہ کر کے بیچنا منع ہے وہ سود کے زمرے میں چلا جائے اسی طرح سے چاندی کو نہ بیچو مگر برابر سرابر اور بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو اسی طرح سے ولا تبیر امنہ غائبم بلا جز اور ادھار کو نقد کے بدلے نہ بیچو ان میں سے جو چیزیں ہیں ان کو ادھار سے نقد کو ادھار کے بدلے نہ بیچو اس سے بہت ساری چیزیں آج ایک ہفتے کے اندر خاص کر کے ہندوستان میں یہ مسائل بہت تیزی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں کہ آج جو صورتحال ہے اس صورتحال میں کئی بار یا بہت ایسا ہو رہا ہے لوگ مجبوری کی صورت میں کہ پاس سو اور ہزار کے نوٹ نہیں چل رہے ہیں تو لوگ ان کو کیا ہے جن کے پاس پیسے ہیں اور جو اکاؤنٹ والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ اب کسی کے پاس دس بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار ہیں تو کہہ رہے ہیں بھائی کہ چالیس ہزار آپ کے پاس پانچ پانچ سو کے نوٹ ہیں یا ہزار, ہزار ہزار کے نوٹ ہیں تو آپ جو ہے ان کو ہمیں پینتیس ہزار میں دے دیے آپ کو آپ چالیس ہزار دیجئے ہم آپ کو جو ہے پینتیس ہزار دیتے ہیں ایک ایک کے نوٹ یا اسی طرح سے دو سو کا نوٹ یا یہ کہ پینتیس آپ کو چالیس ہزار کی کوئی چیز جو ہے پینتیس ہزار کی ہے اور اس کو جو ہے قیمت اس کی پینتیس ہزار کی ہے لیکن وہ اس کی قیمت چالیس ہزار لگا رہا ہے کہ بھائی ہم اس کی جو ہے قیمت چالیس ہزار لیں گے تو آج کے اس دور میں اس حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے کہ جو ہے پانچ کے نوٹ کو جو ہے چار سو میں بیچا جائے ہزار کے نوٹ کو نو سو میں بیچا جائے اس طرح سے یہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے مگر یہ کہ اگر کہیں مجبوری کی صورت ہے مجبوری کی صورت ہے استراری والی صورت ہے جیسا کہ آج جو ایک عام بلوا ہے ہندوستان کے اندر کہ اس صورتحال میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور کھانے پینے تک کے لیے لوگ پریشان ہیں تو اگر کہیں یہ صورت پیش آ جاتی ہے مجبوری والی صورت تو ایسا مطلب کہ کم لینے والا لے سکتا ہے مجبوری کی صورت میں لیکن زیادہ لینے والے کے لیے جائز نہیں کسی کا کام بالکل نہیں چل رہا ہے کوئی مسافر ہے پانچ سو کروڑ اس کے پاس کھانے کے لیے گیا لائن لگائی کہیں کھانے کے لیے گیا کوئی چیز خرید رہا ہے ٹکٹ خرید رہا ہے پر اس کو ٹکٹ نہیں नहीं मिल ہے لیکن اگر کہیں اس کو کم پیسے پر وہ دینا پڑ رہا ہے تو یہ مجبوری کی صورت وہ اپنا کام چلا لے لیکن عام حالات میں ایسا کرنا درست نہیں ہے بات ہے تو اسی طرح سے ایک بات اور یاد آئی کہ لوگ جو ہے یہ چٹھی ڈالتے ہیں چٹھی بولتے ہیں یا جمیہ بولتے ہیں یا بی سی بولتے ہیں کہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے جو لوگ دیندار یا سمجھدار نہیں ہے عام لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہر مہینے کسی نہ کسی کا نام آتا ہے قرآن دازی کے ذریعے سے یا پہلے سے قرآن دازی کر دی گئی یا جیسے بھی فکس ہو گیا کہ ہاں بھائی اس مہینے میں آپ لیں گے اس مہینے میں یہ لیں گے اس میں کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ دس ہزار کی چٹھی ہے دس ہزار ریال کی تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی چٹھی مجھے دے دیں اور مجھے پانچ کم دیجیے ساڑھے نو ہی ہزار دے دیجیے اور میری چٹھی جب دس ہزار کی آئے گی تو لے لیجئے گا تو یہ جائز ہے ایک ناجائز ناجائز ہے خراب ہے سود ہو جائے گا اسی طرح سے لوگ جو ہے اپنی تنخواہیں کم پیسے پر بیچ دیتے ہیں تنخواہیں بیچتے ہیں آہ, تنخواہ آنے والی ہے پندرہ تاریخ کو ایک تاریخ کو کسی کی ضرورت, کسی کو ضرورت ہے وہ کہتا ہے کیا بھائی کوئی میری تنخواہ خریدے گا اب کتنے پر ہاں دو سو تین سو چار سو کم پر تو یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے وَعن عبادت بن رضی اللہ تعالیٰ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدہ بل برى و شائرى و تمر بتمى وى مت بي متلن سوا سوا اللہ کے رسول صلہ وسلم نے یہاں پر تقریبا چھ طرح کی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کا اپس میں تبادلہ ہو ان کی خرید و فروخت ہو سونے کی سونے سے چاندى کی چاندى سے گیہوں كى گیہ سے جو کی جو سے کھجور کی کھجور سے نمک کی نمک سے جب خرید و فروختے ہو تو ان کی خرید و فروخت کیسے ہونی چاہیے مثلم بے متھلن ایک ہی جیسے برابر سرابر اور یہ کہ یدم بے دن ہاتھ در ہاتھ ہو نقدا ادھار والا معاملہ نہ تو یہ چھ چیزیں ہیں ان چھ چیزوں میں اہل علم نے ان تمام چیزوں کو شامل کیا ہے ان تمام چیزوں کو شامل کیا ہے جو چیزیں ناپ کر بیچی جاتی ہیں یا تول کر کے بیچی جاتی ہے ناپی تولی جانے والی جتنی بھی چیزیں اس طرح کی ہیں ان کا آپس میں اگر تبادلہ یا خرید و فروخت ہو رہا ہے تو برابر سرابر ہو برابر سرابر ہو اور آگے جیسے کھجور والی بھی آ رہی ہے پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاخ فرماتے ہیں فعد اختلافتناف ابھی ہوں کئی فشی تم ادا کا لیکن اگر یہ مختلف ہو جائے ان کی قسمیں مختلف ہو مثلا سونے کو چاندی کے بدلے کھجور کو گیہوں کے بدلے نمک کو کسی اور چیز کے بدلے اگر یہ ہو جائے تو اس میں کمی جاتی جائز ہے کمی جاتی اس میں جائز ہے کیونکہ اس میں اب فرق ہو گیا لیکن ایک چیز شرط ہے کہ یدم بے عدیم ہو یدم بے عدین ہو ہاتھ در ہاتھ ہو یعنی نقد در نقد ہو نقد معاملہ ہو بازار میں مارکیٹ میں آ, کوئی شخص جو ہے کوئی چیز خریدتا ہے دیکھتا ہے تو اگر وہ خریدنا چاہتا ہے چاول مثال کے طور پر خریدنا چاہتا ہے چاول خریدنا چاہتا ہے کس کے بدلے گیہوں کے بدلے تو ایسا نہیں کہ وہ چاول لے کر کے چلا جائے اور کہے کہ میں آپ کو گیہوں بعد میں دوں گا گیہوں بعد میں دوں گا یہ نہیں اس کو آمنے سامنے اس کی خریدوں کو روک دو لیکن پیسے کا معاملہ ایک الگ چیز ہے پیسے کا معاملہ جیسے ہے دینار درہم کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی شخص کسی چیز آدمی ادھار خرید سکتا ہے اس کی گنجائش ہے جائے سے. لیکن جہاں یہ کہ جن سے کی تبدیلی ایک جن سے کی تبدیلی دوسرے جن سے, سے ہو تو اس میں یدم بے ہونا چاہیے نقد ہونا چاہیے نقد یہ معاملہ ہونا چاہیے کیونکہ بعد میں کئی چیزوں کا اشکال پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کیونکہ اس میں اصل کیا چیز ہے جانتے ہیں کہ دونوں چیزیں جن سے تبدیلی ہو رہی ہے جن سے تبدیلی ہو رہی ہے ان کو دونوں دیکھ لیں دونوں دیکھ لیں ایک نے چاول لیا دوسرے نے کہا میں گیہوں دوں گا اب جس نے چاول دیا اس کے ذہن میں کون سا گیہوں ہے کوئی خاص گیہوں ہے اب دینے والے نے کیا کیا بعد میں اس دی ردی گیہوں دے دیا تو اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ نہیں جی اختلاف پیدا ہو جائے گا اس طرح سے تو اس لیے جو ہے اس سے اہل علم نے منع فرمایا ہے بعض ظاہریہ نے یہ کہا کہ بس کمی زیادتی اور یہ چیزیں جو ہے انہی چھ چیزوں میں ہیں باقی اور دوسری چیزوں میں کمی زیادتی کر کے ہو سکتا ہے ایسا معاملہ لیکن اہل علم نے کہا کہ نہیں ایک طرح کی جو بھی چیزیں ہوں جو بھی ناپی تولی جانے والی چیز ہے ان میں جو ہے کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے برابر سرابر ہونا چاہیے اور نقدن ہونا چاہیے نقدن دونوں چیزیں نقد ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے میں آ گئی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی ہو رہے نتر اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وزنم بے بمثلن مثلم بے متھلن بوزن بالفتی بمثلن فمن وزن او پمن زاد فہورا کہ سونا سونے کے بدلے میں برابر شرابر چاندی چاندی کے بدلے میں اگر بیچنا خریدنا ہے تو برابر شرابر اور یدم دم بےدی ہونے چاہیے لیکن اگر کسی نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا تو یہ ربا ہو جائے گا زیادہ دیا یا زیادہ کسی نے طلب کیا کسی نے کہا کہ ہم کو یہ دے دیجئے اتنے میں ہم آپ کو اتنا زیادہ دیں گے یا کسی نے کہا ہم کو یہ دے دیجئے آپ اتنا زیادہ دیجئے تو اس میں کیا کہتے ہیں یہ ربا ہو جائے گا یہ سود ہو جائے گا اس کی گنجائش نہیں ہے وہاں سید خدری وابی ہو رہے اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلاً على خیبر فجاءه بتمر جنیب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمر خیبر كذا فقال لا يا رسول اللہ اننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بعل جمعا بالدراهم ثم ثم ابتعد الدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه للمسلمين وكذلك الميزان ابو سعيد الخدري وابو هريره رضي الله تعالى عنهما سي روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر خیبر پر عامل مقرر کیا تو وہ عامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمدہ کھجور لے کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح کی ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح کی کھجور کو دو کلو یا تین کلو کھجور کے بدلے میں خریدتے ہیں ایک کلو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو بلکہ تم کیا کرو جو کم تر قسم خ... کی کھجور ہے اس کو دینار اور درہم سے بیچ دو پھر اس کے بعد درہم سے درہم سے تم اچھی کھجور خرید لو اس طرح سے کرو اس بات کی گنجائش ہے وکال فل میزان مثلا اور فرمایا کہ اسی طرح سے میزان یعنی تولنے اور تولنے والی اشیاء کے بارے میں اسی طرح سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحیح مسلم کے اندر ہے کہ تول میں بھی اسی طرح سے کرو اور قدا میزان اسی طرح سے کرو پچھلے ہفتے میں پچھلے ہفتے ایک بات آئی تھی کہ لوگ جو ہے سونار کے ہاں جا کر کے پرانا سونا بیچتے ہیں اور اس کے بدلے میں نیا سونا یا نیا زیور خریدتے ہیں تو بات آئی تھی کہ کیا ایسا کرنا درست ہے تو ایسا کرنا درست ہے لیکن کس طرح سے پرانے سونے کو نئے سونے کے بدلے خرید و فروخت نہیں کریں گے برابر سرابر ہو تو کوئی بات نہیں ہو جتنا اس کا وزن اتنا پرانے کا وزن جتنا نئے کا وزن اتنا پرانے کا وزن اگر برابر سرابر ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں جیسا کہ ابھی عدیز گزر کم <خصف> زیادہ کر کے نئے پرانے کا کہہ کر کے یہ اس طرح سے درست نہیں ہے پھر کیا کرنا ہے کرنا اس طرح سے ہے کہ آپ جو ہے چاندی کے بدلے یا پیسے کے بدلے آپ سونے کو بیچ دیجئے زیور کو بیچ دیجئے بیچ کر کے وہ پیسہ لے لیجئے اور پھر پیسہ لے کر کے آپ اس سے دوسرا نیا سونا خرید لیجئے یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ سونے کے بدلے سونا خریدے اور جو زیادہ پیسہ ہو زیادہ جو بڑھ رہا ہو نئے سونے کا وہ پیسہ دے کر خریدنا یہ درست نہیں ہے پچھلے ہفتے اسی مسئلے کے تعلق سے ایک بات اور آئی تھی ہنی بھائی وغیرہ نے ذکر کیا تھا کہ, کہ مجلس الگ ہونا چاہیے مجلس الگ ہونا چاہیے یعنی کہ ایک دکان میں اگر آدمی نے پرانے سونے کو بیچا اور پیسہ لے لیا تو اسی دکان سے نیا سونا پیسے دے کر کے خریدنا نہیں چاہیے بلکہ باہر نکل آئیں باہر نکل کر کے اسی دکان سے خرید لیں یا یہ کہ کسی دوسری دکان سے خریدیں تو جہاں تک میں نے معلومات حاصل کی ہیں تو اس سلسلے میں کوئی ایسی چیز مجھ کو نہیں ملی کہ مجلس بدل لینا چاہیے مجلس بدلنے کی کوئی شرط اور قید نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ دونوں الگ الگ معاملات ہیں الگ الگ معاملات ہیں آدمی مجلس میں کیا کہتے ہیں ایک ہی شخص سے کئی کاروبار کرتا ہے بازار میں مارکیٹ میں کھڑے ہو کر کے ایک ہی شخص سے کئی کاروبار کرتا ہے کئی لین دین کرتا ہے تو چونکہ یہاں پر دو معاملے ہیں اور دونوں معاملے الگ الگ ہیں اور ان دونوں معاملے میں کوئی شرط نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے کہ ہاں سونار کہہ رہا ہو کہ بھائی ہم اس شرط پر خریدیں گے کہ آپ جو ہے ہمارے ہی یہاں سے جو ہے نیا سونا خریدیے گا اگر یہ شرط لگاتا ہے تو یہ شرط باتل ہے یہ شرط لگاتا ہے تو شرط باتل ہے تو معلوم یہ ہوا کہ پرانا سونا بیچ کر کے اس کا پیسہ لے لے آدمی اور پیسہ لے کر کے پھر نیا سونا خریدے اس طرح سے جائز ہے درست ہے مترج بدلنے کی ضرورت نہیں وعن جابر رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع من التمر لا کچھ اگر ڈاؤٹ اور سوالات اگر رہو تو ہاتھ اٹھا کر کے سوال کر سکتے ہیں جی جی درس میں تھے کہ نہیں آپ की ٹھیک دیکھیے ابھی اسی کی وضاحت میں نے کی ہے کہ آدمی پرانا سونا لے کر کے جاتا ہے پچاس گرام کا ہوا اور اس سے نیا سونا جو ہے وہ پچاس گرام کا خرید لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دکاندار ہے سونار ہے وہاں سونے کی قیمت ایک لگاتا ہے پھر نئے سونے کی قیمت ایک لگاتا ہے پھر جو نئے سونے کی جو قیمت ہوتی ہے اس قیمت میں پرانے سونے والی قیمت لیس کر دیتا ہے گھٹا دیتا ہے کم کر دیتا ہے اور جو زائد پیسہ ہوتا ہے وہ آدمی مثال کے طور پر زیادہ بڑھا اس کو پانچ سو ایک ہزار بڑھا تو اس کو اٹھا کر کے دے دیتا ہے اس طریقے پر کرنا درست نہیں ہے اس طریقے پر درست نہیں ہے کیسے درست ہے کہ پرانا سونا بیچ کر کے پیسہ لے لے پھر اس کے بعد نیا سونا خریدے یا جو کچھ خریدے جی یہ سوال کر رہے ہیں کہ پرانا سونا کم ہے نیا سونا زیادہ ہے اور کیا کہتے ہیں وہ آدمی اضافی قیمت دے رہا ہے یہی تو منع ہے یہی تو منع ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے جب خریدیں گے تو کمی زیادتی کرنا درست نہیں ہے اتنا ہی لینا ہے آپ چاہے نیا ہو یا پرانا اتنا لینا لیکن اگر اس کی قیمت لگائیں قیمت لگا کر کے اس کا پیسہ لے لیں پیسے سے پھر خریدیں تو کر سکتے ہیں جیسے ہاں جو ابھی ابھی کیا کہتے ہیں ابھی دیکھیے ابھی جو حدیث پیش کی گئی ہے کہ چھ طرح کی چیزیں کون کون سونا کو سونے کے بدلے چاندی کو چاندی کے بدلے حدیث نمبر چھ سو اٹھانوے ہے پیج نمبر اکیاون جلدوم ہے تو سونے کو سونے کے بدلے چاندی کو چاندی کے بدلے اور گہوں کو گیہوں کے بدلے جو کو جو کے بدلے تمر کو یعنی خدور کو کھجور کے بدلے اور اسی طرح سے نمک کو نمک کے بدلے خریدنا بیچنا کیسے ہے متلن بن برابر سرابر ہاں؟ ایک ہی جیسے مثلن میں مثلن ایک ہی مثلے ہو جتنا یہ ہو اتنا یہ ہو اور سوام بے سوان بے یعنی برابر سرابر یدم بے یدن ہاتھوں ہاتھ یہ تین چیزیں ہیں تو اس میں کیا ہے کہ یہ چیزیں اگر کم زیادہ ہوئی آ, تو پھر کیا کہتے ہیں البتہ اگر آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر اگر پرانا سونا ہے نیا سونا ہے پرانے سونے کو پرانے سونے اور نئے سونے کو برابر کیا جا رہا ہے کہ جو اس کی قیمت لگائی جا رہی مثال کے طور پر, پر پرانا سونا آدمی کا پچاس گرام اور نیا سونا جو اس نے خریدا ہے پچہتر گرام ٹھیک ہے, ہے؟ اب جی نیا سونا پچہتر گرام ہے اب وہ پرانے سونے کو نئے سونے کے برابر کر رہا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر دس ہزار کی قیمت دس ہزار قیمت ہے پرانے سونے کی اور دس ہی ہزار ہے نئے سونے کی قیمت پندرہ گرام تو پچاس گرام کی تو اب یہ ہوا برابر سرابر ہو گیا البتہ جو پچیس گرام زائد ہے پچیس گرام کو پیسہ دے دیں جو لائے تو جی جو سونے کو نہیں نہیں مسئلہ یہ نہیں مسئلہ یہاں پر دیکھیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کھجور جو ایک ردی کھجور تھی ردی کھجور سے اچھی کھجور خریدی لیکن ردی کھجور کتنی دیا تھا انہوں نے تین کلو اور اچھی کھجور کتنی خریدی تھی ایک کلو لیکن یہاں پر کیا ہے کہ پچاس گرام کے بدلے پچاس گرام ہی لے رہا ہے نہیں نہیں خرید زیادہ رہا ہے پچاس گرام کے بدلے پچاس گرام ہی برابر معاملہ ہو رہا ہے لیکن جو پچہتر گرام زیادہ ہے اس کا وہ پیسہ دے رہا ہے ایک معاملہ جیسے ہوتا ہے چوڑیوں پر ڈیزائن کا وزن زیادہ ہو جائے گا جی جی تو آپ نے اپنے بتایا جی موجودہ ہے اس میں اتنا سونا زیادہ ہے اس کی آپ کی نہیں آپ دیکھیے یہاں پر جو ہو رہا ہے یہاں پر کیا کرتے سنار کیا کرتے ہیں کہ نئے نئے پرانے سونے کی قیمت ایک لگاتے دوسری لگاتے نہیں نہیں ایسا ہی ہے میں ہاں اگر اگر ایسا نہیں ہے کہ بھائی جو پرانے سونے کی قیمت ہے اور جو نئے سونے کی قیمت ہے دونوں کی قیمت برابر میں نے ابھی مثال دیا کہ جیسے پچاس گرام پرانے سونے کی پرانے زیور کی قیمت پچاس گرام کی دس ہزار ہے نئے سونے کی بھی قیمت جو ہے پچاس گرام کی بالکل ایک طرح سے ہے پچاس گرام دس ہزار کی ہے تو اب اگر کسی نے خریدا اپنا پچاس گرام کا سونا دیا اس کو اور اس سے پچہتر گرام لے رہا ہے تو اب جو ہے کیا, کیا کر رہا ہے کہ دس گرام کو پچاس گرام کو پچاس گرام کے بدلے اس نے خرید لیا اس کا سودا اس کے برابر ہو گیا اب جو پچیس گرام جو بچ رہا ہے اس کا اس نے پیسہ دے دیا تو اس میں کوئی ہر کی بات نہیں نہیں میں نے کہا کہ جیسا کہ بھائی صاحب کہہ رہا ہے کہ پرانے اور نئے دونوں سونے کی قیمت برابر لگا رہا ہے وہ اگر برابر لگا رہا ہے تو پھر برابر سرابر تبدیلی ہو گئی یہ ایک دم سوام بے ہو گیا پچاس گرام قیمت مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں پرانی چوڑیاں جو ہے چار چار کڑے یا چوڑیاں لے گئے پرانی چوڑی کی چوڑی کا وزن جو ہے وہ ہے پچاس گرام نئی چوڑیاں جو لی اس میں سے تین چوڑیوں کا وزن کتنا ہو گیا پچاس گرام ایک منٹ نئی چوڑیوں کا وزن پچاس گرام ہو گیا تو اب گویا کہ اس میں تعداد نہ دیکھیے کیونکہ چھوٹی بڑی چیز ہو سکتی ہے لیکن وزن دیکھیے تو اب پچاس گرام پرانی چوڑیوں چوڑیوں کے بدلے پچاس گرام نئی چوڑیاں لے لی گئیں لیکن تعداد میں یہ تین ہیں یہ چار ہے تو اب سونے کو سونے کے بدلے برابر سرابر خرید لیا اب وہ ایک چوڑی کی قیمت کتنی ہو رہی ہے جو زائد قیمت ہو رہی ہے اس کا وہ پیسہ دے رہا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن بھی سیم ایک پچاس گرام کا کڑا ایک پچہتر گرام کا کڑا نہیں تو اس میں کیا ہو گیا اس میں کیا ہوا کہ اس نے ایک کو دوسرے سے برابر برابر معاملہ کر لیا کہ ہاں اس کے بدلے پچاس گرام کے بدلے پچاس گرام آپ کا ہم نے لے لیا لیکن جو زائد ہو رہا ہے اس کا آپ ہم کو پیسہ دے دیجیے اس میں کوئی حرص نہیں میں ہے کہ دونوں کی قیمت ہے وہ مارکیٹ ریٹ ہاں نہیں مارکیٹ ریٹ نہیں مارکیٹ ریٹ مطلب دونوں کی قیمت برابر ہو اگر ایک کی قیمت مارکیٹ ریٹ پرانے کی اب کیا کہتے ہیں دو ہزار ہے اور نئے کی مارکیٹ ریٹ جو ہے کیا ہے ڈھائی ہزار ہے تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ دیکھیے جو سونا یہ بھی سونا یہ بھی سونا, یہ بھی سونا ہے دونوں سونے ہیں اب یہ پرانا ہے یہ نیا ہے اس سے بحث نہیں ہے اس سے بحث نہیں ہے جی ہاں تو اگر کیرٹ کا فرق ہے تو دونوں برابر ہونا چاہیے دونوں کیرٹ کا بھی فرق لیں آپ پوچھ لیں اور یہ کہ صحیح طریقہ یہی اہل ایڈمی نے کہا کہ اس کا کیا کریں کہ پرانے سونے کو آپ قیمت سے بھیج دیں نئے سونے کو قیمت سے خریدیں سمجھے جی ہمیں دس چوڑیاں ہم نے بیچ دی یہ اتنے پاؤڈر نہیں کر جی اس کے بدلے میں چوریاں نہیں کوئی اور ہار ہے یا کوئی اور چیز خریدی جی اور اس کی قیمتیں ہوگی اتنی ہے پیسہ نہیں ہم نے لیا لیکن یہ طے ہو گیا کہ اتنے پیسے ہیں یہ آپ کے پرائمری نہیں ہے نا اور جو نیا لیبر ہے اس کے ساتھ میں جو پیسہ بنا جو زیادہ بنا وہ ہم نے نہیں لیا دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں میں نے ابھی یہی کیا کہ اگر سونے کا زیور دونوں سونے کا زیور ہے تو اس میں پرانے کو بیچ کر پیسہ لے لیجیے نئے سے نئے سے نیا زیور زیور کو پیسے سے خرید لیجیے لیکن اگر زیور مختلف ہے جن سے بدل گئی مثال کے طور پر سونا آپ لے گئے لیکن آپ ڈائمنڈ کا اور چاندی کا یا کسی چیز کا خریدنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں اب کیا ہے کمی جاتی درست ہے اب درست ہے لیکن اگر سونے ہی کا لے رہے ہیں تو برابر سرابر ہونا چاہیے جیسے لینے کی بات ہاں پیسے لے گئے لیکن پیسہ کیا ہے اگر جن سے مختلف ہے جن سے مختلف ہوگی مثال کے طور پر سونے سونا آپ کے پاس زیور آپ اس کو اس کے بدلے کیا لے رہے ہیں چاندی کا زیور لے رہے ہیں تو اس میں پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے اتنا سونا ہے اس کے بدلے میں اتنی چاندی مل گئی اس میں پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں اب کمی زیادتی جائز ہے لیکن سونے ہی کے زیور دوبارہ خرید رہے ہیں تو اس میں آپ بیچ کر کے قیمت لیجیے پھر اس کے بعد دوسرا خریدیے نہیں تو آپ کو برابر شرابر لینا پڑے گا اگر جیسے بھائی نے کہا کہ اگر دونوں کی قیمت برابر ہے مارکیٹ میں پرانے کی پرانے زیور کی بھی نئے زیور کی دونوں کی برابر ہے اور کیرٹ میں بھی فرق نہیں ہے تو پھر برابر سرابر لے لیجیے اگر کسی کا کچھ کم زیادہ ہوتا ہے تو اس کو کیسے ہو سکتا ہے سونا کیا یہی جی نہیں دھندا کریں گے اب وہ راستہ دیکھیے راستہ شریعت میں راستہ جو ہے وہ روک دیا ہے بند کر دیا ہے تاکہ اس میں سود کا اس میں شاید سود کی شمولیت نہ ہو نہیں آج नहीं पुराने کی नहीं जो تو दो ریٹ پرانے okay. گا یا آج کا ریٹ جو ہے نہیں نہیں پرانے کا نہیں جو سونے کی کا جو ریٹ ہے وہ آج کا لگا جی یہ سونے کا ریٹ ایک ہی پورانے کا بھی ایک ہی جی تو اسی لیے اسی لیے منع ہے اسی لیے منع ہے کہ یہاں پر جو ہے اب کیا کہتے ہیں وہ بھی سونا ہے وہ بھی بنا ہوا ہے اور وہ بھی بنا ہوا ہے تو جو کاریگری کا مسئلہ ہے کاریگر ہی کے لیے تو کیا کہتے ہیں الگ سے اس کو بیچ دیجیے بیچ کر کے خرید لیے تو سب مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا आहم, आहم, आहم جی پیسے لے لینا جی. چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ہے جی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا کھجور والے معاملے میں کہ آپ بیچ دیجیے حالانکہ دیکھیے اگر مطلب آدمی اگر سوچے تو سوچ سکتا ہے عقل اگر کہے عقل سے اگر فیصلہ کرے تو بھائی دیکھیں کہ بھائی یہ اچھی کھجور ہیں اس کی قیمت ہے ویلیو ہے زیادہ ہے اس کی ہاں جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہاں نیا زیور ہے چمکدار ہے اور اس کی ویلیو زیادہ ہے تو اللہ لگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ بتایا کہ بیچ دو بیچ کر کے اس سے پیسے سے خریدو تو یہاں بھی وہی ہے کہ اس کو بیچ کر کے نئے پیسے سے خریدے سارا اس کا ختم ہو جائے جیسا مطلب یہ طے ہو گیا ہاں کیا دیکھیے ابھی معاملہ جب تک آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے آپ اس کو جو کیا کہتے ہیں آ, یہ نہ سمجھیں گے کیا کہتے ہیں وہ آپ کا معاملہ ہو گیا خریداری خریداری ابھی پوری نہیں اور ایک چیز اور میرے, میرے سمن میں ابھی آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے کہ جو بات مجلس کی بات ہو رہی تھی مجلس کی بات ہو رہی تھی کہ اختیار مجلس باقی رہتا ہے تو اس لیے جو ہے یہی بہتر ہے کہ آدمی جو دکان سے خرید کر کے باہر چلا جائے تاکہ بیں مکمل ہو جائے بے مکمل ہو جائے کیونکہ جب تک دکان پر رہے گا اس جگہ پر رہے گا تو اس وقت تک اس کو اختیار باقی رہے گا دونوں کو خریدنے والے کو بیچنے والے کو بھی اس لیے ہاں دکان سے باہر چلا جائے اور پھر اس کے بعد چاہے اس کے ہاں سے خریدے یا کسی اور کے ہاں سے خریدے نے بھی الحمد للہ الحمد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ذہن واد ڈالی تو اس لیے جو ہے ہاں ایسا کرنا چاہیے کہ آدمی بیچ کر کے پیسہ لے لے اور مجلس چھوڑ دے تاکہ بے پکی ہو جائے پکی ہونے کے بعد پھر جو ہے خرید لے اس کے یہاں سے یا کسی اور کے ہاں سے اور اس طرح سے جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ اس کو لکھ لیا انہوں نے اس کو لکھ لیا یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی چال ہوتی ہے ٹرک ہوتی ہے کہ اب ہمارے ہی یہاں سے خریدیں گے حالانکہ اب سچ بتاؤ اس معاملے کو اس مسئلے کو پڑھنے سے پہلے ہم, ہم, میں نے بھی جو ہے کئی بار اس طرح کا وہ کیا ہے آہ. اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں. میں خود بھی کئی بار یعنی دو چار بار کیا ہوگا ایسا جی تو اس لیے کہ جو مسائل <سخن> جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکلی مسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت ہے کہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ڈھیر کی بیع کرنے سے جس کی جس کا جس کی مقدار نا معلوم ہو اس کھجور سے جس کی مقدار معلوم ہو ایسا خرید و فروخت یا ایسی خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے کیا سمجھ ایک کھجور کا ایک ڈھیر ہے یہاں پر لگا ہوا ہے لیکن اس کو ابھی کیل نہیں کیا گیا یا تولا نہیں گیا ابھی ناپا نہیں گیا یا تولا نہیں چاہے اگر وہ سا زمانہ ہے ہاں وہ سا میں بھر بھر کر کے تا, وہ ناپ رہے ہیں hmm. تو وہ معاملہ ہو یا یہ کہ اس کو تولا نہیں گیا اور ایک دوسری کھجور ہے جس کو ناپ لیا گیا ہے تول لیا گیا ہے کہ ہے کتنا ہے مثال کے طور پر بیس کلو کھجور معلوم ہے کہ یہ تولی گئی ہے ایک ڈھیر لگا ہوا ہے کوئی کہے کہ ہاں یہ کھجور ہم کو آپ دے دیجئے یہ بیس کلو لے لیجئے تو ایسا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا چاہے کھجور ہو یا کوئی بھی چیز ہو کھجور ہو یا کوئی بھی چیز ناپتول کی جانے والی چیز ہو اس سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ پتہ نہیں کہ یہ کتنی اترے ابھی اندازہ آدمی کتنا لگا سکتا ہے اندازہ میں بھی آدمی جو ہے جو وہ جو غلطی ہو سکتی ہے تو اس لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دے کرنے سے منع فرمایا ہے وعن معمر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بمثل وكان اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا معامر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا یہ فرماتے ہوئے کہ غلّے کو غلے کے بدلے اگر خرید و فروخت کیا جائے تو مثلم بمثلن ہونا چاہیے برابر سرابر ہونا چاہیے۔ اس میں خرید و فروخ یا کمی ذاتی نہیں ہونا چاہیے مقرر حدیثیں بار بار آ رہی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ فرق کرتا ہے۔ اگے دیکھیے ان فضالۃ ابن عبید اللہ تعالی عنہما قال اشتریت یوم خیبر قیلادۃ باذن عشر دینار فیحا زہاب الفصل فل فوجت من فیا اختر اتنے کا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بڑی اہم حدیث ہے فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خیبر کے دن ایک ہار خریدا کتنے میں بارہ دینار میں بارہ دینار میں ہار خریدا جس ہار میں سونا بھی تھا اور پتھر کے نگینے بھی تھے اس میں سونا بھی تھا اور پتھر کے نگینے بھی تھے تو میں نے ان کو کیا کیا الگ کر لیا دونوں کو الگ کر لیا جب الگ کر لیا میں نے تو فوجد تفیح ازرمن اس نے آشر دینارم تو میں نے اس میں اس ہار میں اس ہار میں جب سونے کو الگ کیا تو مجھے بارہ دینار سے زیادہ سونا ملا بارہ دینار سے زیادہ سونا ملا تو اس کا ذکر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے یہاں تک کہ الگ کر دیا جائے اور پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اتنے گرام اس میں سونا ہے تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ واضح ہونا چاہیے اب اس میں ظاہر سی بات ہے اب یہ سونے کا ہار بنا ہوا تیار تھا سونا اور اس میں کچھ پتھر وغیرہ لگینے تھے اس کو انہوں نے دینار سے خریدا بارہ دینار کا لیکن اس میں جو سونا تھا وہ بارہ دینار سے زیادہ کا لگا ہوا تھا اور اوپر سے کیا کہتے ہیں نگینے بھی تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کیونکہ اب دیکھیں دینار میں جو قلادہ تھا یا یہ جو ہار تھا اس ہار میں بنائی بھی لگی ہوئی ہوگی کام کا بھی لگا ہوا ہوگا ہاں یہ سب محنت بھی رہی ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کیونکہ ایسا نہ کرو کیونکہ اس میں ذاتی اس میں جاتی پائی گئی تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ یعنی صحیح مسلم کی ہے جیسے جی, ملتے لگے جی. لینا لینا؟ اب اس میں لینا ہے خریدیں اس کو اب اس میں دیکھیں اس میں جو سونے کی قیمت ہو سونے کی قیمت کا اندازہ ہو کہ ہاں بھائی یہ اتنا سونا اس میں ہوگا اس کی قیمت یہ ہو اور پھر اس کے بعد جو پتھر کی قیمت تو خرید سکتے ہیں جیسا جی جی نہیں تو اس کو جو ہے وہ اپنے اس کے پیسے کے عوض میں خرید سکتے ہیں خریدنے کے بعد اب اس حدیث سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو اب یہاں پر آج کل جو ہے اب جو ورک کیا کہتے ہیں یہ نوٹ جو چل رہے ہیں یہ جو نوٹ چل رہے ہیں اس سے اعتبار سے آپ جو ہے خرید سکتے ہیں نوٹ نوٹ کے ذریعے سے آپ جو اس کی قیمت ہے اس سے خرید سکتے ہیں اور یہ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہی ہے آج کل کا جو دو آج کے دور کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہوتا ہے ہاں سون سونے سے کوئی سونے سے کے بدلے سونا لے جا کر کے کوئی ہار نہیں خریدتا ہے سمجھ جی, جی ریٹ نہیں سونے کا جو پتھر کا جو ریٹ لگاتے ہیں سونے کے بدلے تو اگر جنس تبدیل ہو گئی تو اس میں کم زیادہ ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ نہیں جنس جو ہے ہاں سونے کے سونے سے سونے کی خریدنے میں اگر ہوگا تو پھر برابر ہونا چاہیے اور اگر کیا کہتے ہیں کوئی دوسری چیز لگی ہے تو اس کی قیمت اگر سونے کی وہ لے رہا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ایک دوسری چیز ہو گئی ڈائمنڈ یا اسی طرح سے پتھر یا کوئی چیز جینے جی. کے بدلے میں سونے کا تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور نوٹ سے خرید سکتے ہیں سمر وبل جن بن نبی اللہ تعالیٰ اللہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایوان بلوان نسی اطن راہل خمسا و ساود ترمیدی عبد الجارود سمرو ان جندب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو جانور کے بدلے خرید ادھار خریدنے سے منع فرمایا جانور کو جانور کے بدلے ادھار خریدنے سے منع فرمایا لیکن ایک روایت آگے آ رہی ہے جس میں حضرت عبداللہ اللہ بن آمر بن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک غزے کے لیے لشکر تیار کرنے کے وقت جو ہے ہم صدقے کے دو اونٹوں کے بدلے ایک اونٹ خریدتے تھے صدقے کے دو اونٹوں کے بدلے ایک اونٹ خریدتے تھے اب یہاں پر ہے کہ وہاں یعنی ایک اونٹ نقب لیتے تھے اور ادھار جو ہے کہتے تھے کہ جب صدقے میں زکات میں اونٹ آ جائیں گے تو اس میں سے آپ کو دو اونٹ دیے جائیں گے تو ادی صحیح ہے اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں تو اس کا جواب امام شاہ فی رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا دیا ہے کہ یہاں پر جو جس بھ سے منع کیا جا رہا ہے وہ دونوں جانور ادھار ہو ادھار کی بے ادھار سے کی جائے یعنی جانور دونوں طرف کے ادھار ہو دونوں طرف نقد نہ ہو مطلب سامنے نہ ہو کوئی کہے کہ ہم ایک ہمارا ایک جانور ہے وہ اس کو ہم جو ہے بیچ رہے ہیں آپ سے اور آپ کا یہ جانور خرید رہے ہیں ہاں مطلب وہ بھی دونوں کے پاس کچھ نہیں اس کے پاس بھی نہیں ہے موجود اس کے پاس بھی موجود نہیں اور سودا ہو رہا ہے یعنی غائب دونوں, دونوں جانور غائب ہیں اور دونوں جانور کا ادھار سودا ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے البتہ اگر ایک جانور ہوں ایک طرف جو ہے کسی کا جانور جو ہے موجود ہے اور دوسرا ادھار کوئی خرید رہا ہے تو حدیث پر عمل کریں گے جس کا جو ہے ذکر آگے آ رہا ہے کہ اس میں صاحب نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ صاحبہ نے جو ہے ایک پوٹ خرید لیا تھا نقد خریدا تھا مطلب ادھار کے بدلے نقد لیا تھا تو اس میں اس طرح سے جانور کے خرید و فروخت میں یہ چیز جو ہے جائز ہے اگر ڈبل ہو جائے تو ادھار کے طور پر کیونکہ اس میں کیا ہے کہ اس میں اس کو ادھار دینے کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو جائے گا ادھار دینے کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو جائے گا کیونکہ نس موجود ہے اس لیے اس میں ایسا کرنا جائز ہے باقی دونوں طرف اگر جانور ادھار ہو تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبایا تم بلعین و احد تم ادناب وردیت المزر و ترکتم الجہاد صلی لا علیہ حتى حقہ ترجہ الم یہ حدیث تھوڑی سی تفصیل طلب ہے اور تھوڑا وقت لگے گا وقت پینتالیس منٹ ہو گئے ہیں تو اس لیے انشاءاللہ آج کا درس خط کیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ محمد و عال علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو یہ حدیثیں اچھی طرح سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توقع جی